اور وہی غالب ہے اپنی بندوہے پر اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں کسی کو موت آتی ہے ہمارے فرشتے اس کی رو قبض کرتے ہیں اور وہ قصور ناؤ کرتے